جاسوسی پر اخراجات ہارون الرشید کے ایک وزیر نے جب ہارون کو دیکھا کہ وہ جاسوسی پر بہت زیادہ رقم خرچ کر رہا ہے تو اس نے ہارون سے کہا اے امیر المومنین آپ کی اس حالت کو دیکھ کر مجھے وہ چرواہا یاد آجاتا ہے جس نے اپنی بکریوں کو بھیڑیوں سے بچانے کے لیے کافی سارے کتے ساتھ لے لیے لیکن چند دنوں کے بعد اسے کتوں کا پیٹ بھرنے کے لیے آدھی بکریاں ذبح کرنی پڑیں